مرزا حاتم علی مہر جناب مرزا صاحب دلی کا حال تو یہ ہے گھر میں تھا کیا جو تیرا غم اسے غارت کرتا وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے یہاں دھرا کیا ہے جو کوئی لوٹے گا وہ خبر غلط ہے اگر کچھ ہے تو بدی نمت ہے کہ چند روز چند گوروں نے اہل بازار کو ستایا تھا اہل قلم اور اہل فوج نے با اتفاق رائے ہم دیگر ایسا بندوبست کیا کہ وہ فساد مٹ گیا اب امن و امان ہے ناسخ مرحوم جو تمہارے استاد تھے میرے بھی دوست تھے مگر یک فنے تھے صرف غزل کہتے تھے قصدے اور مثنوی سے ان کو کچھ علاقہ نہ تھا سبحان اللہ تم نے کسیدے میں وہ رنگ دکھایا کہ انشاء کو رشک آیا مثنوی کے اشعار جو میں نے دیکھے کیا کہوں کیا حض اٹھایا خدا سے میں بھی چاہوں از مہر فروغ مرزا حاتم علی مہر اگر اسی انداز پر انجام پائے گی تو یہ مصنوعی کارنامہ اردو کہلائے گی خدا تم کو جیتا رکھے تمہارا دم غنیمت ہے صاحب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ میں یار شعرا میں تم نے اپنا خط کیوں چھپوایا تمہارے ہاتھ کیا آیا سنو تو صحیح اگر سب کا کلام اچھا ہو تو امتیاز کیا رہے اپریل اٹھارہ سو انسٹھ غالب مرزا صاحب ہم کو یہ باتیں پسند نہیں پینسٹھ برس کی عمر ہے پچاس برس عالم رنگ و بو کی سیر کی ہے ابتدائے شباب میں ایک مرشد کامل نے یہ نصیحت کی ہے کہ ہم کو زہد و ورا منظور نہیں ہم مانے فشقوفجور نہیں پیو کھاؤ مزے اڑاؤ مگر یہ یاد رہے کہ مصری کی مکھی بنو شہد کی مکھی نہ بنو سو میرا اس نصیحت پر عمل رہا ہے کسی کے مرنے کا وہ غم کرے جو آپ نہ مرے کیسی اشک فشانی کہاں کی مرثیہ خانی آزادی کا شکر بجالاؤ غم نہ کھاؤ اور اگر ایسے ہی اپنی گرفتاری سے خوش ہو تو چننا جان نہ سہی مننا جان سہی ہے میں جب بہشت کا تصور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر مغفرت ہو گئی اور ایک قصر ملا اور ایک حور ملی اقامت جاویدانی ہے اور اسی ایک نیک وقت کے ساتھ زندگانی ہے اس تصور سے جی گھبراتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے hey, hey, وہ ہور اجیرن ہو جائے گی طبیعت کیوں نہ گھبرائے گی وہی زمردین کاخ اور وہی طوبہ کی ایک شاخ بد بدور وہی ایک حور بھائی ہوش میں آؤ کہیں اور دل لگاؤ زنے نو خون دوس در ہر بہار که تقسیم پارین نایت به کار غالب جناب مرزا صاحب آپ کا غم افزا نامہ پہنچا میں نے پڑھا یوسف علی خان عزیز کو پڑھوا دیا انہوں نے جو میرے سامنے اس مرحوما کا اور آپ کا معاملہ بیان کیا یعنی اس کی اطاعت اور تمہاری اس سے محبت سخت ملال ہوا اور رنج کمال ہوا سنو صاحب شعراء میں فردوسی اور فقرہ میں حسن بصری اور اشاق میں مجنو یہ تین آدمی تین فن میں سر دفتر اور پیشوا ہیں شاعر کا کمال یہ ہے کہ فردوسی ہو جاوے فقیر کی انتہا یہ ہے کہ حسن بصری سے ٹکر کھائے عاشق کی نمود یہ ہے کہ مجنو کی ہم تر ہی نصیب ہو لیلا اس کے سامنے مری تھی تمہاری محبوبہ تمہارے سامنے مری بلکہ تم اس سے بڑھ کر ہوئے کہ لیلا اپنے گھر میں اور تمہاری معشوقات تمہارے گھر میں مری بھائی مغلچے بھی غضب ہوتے ہیں جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں میں بھی مغلچہ ہوں عمر بھر میں ایک بڑی ستم پیشہ ڈومنی کو میں نے بھی مار رکھا ہے خدا ان دونوں کو بخشے اور ہم تم دونوں کو بھی کہ زخم میں دوست کھائے ہوئے ہیں مغفرت کرے چالیس بیالیس برس کا یہ واقعہ ہے باآن کے یہ کوچا چھٹ گیا اس فن سے میں بیگانہ گانہ محض ہو گیا لیکن اب بھی کبھی کبھی وہ ادایں یاد آتی ہیں اس کا مرنا زندگی بھر نہ بھولوں گا جانتا ہوں کہ تمہارے دل پر کیا گزرتی ہوگی سب کرو اور اب ہنگامہ عشق مجازی چھوڑو سادی اگر عاشقی کھنی و جوانی عشق محمد بس تو اول محمد اللہ بس ما سے بس جون اٹھارہ سو غالب میر مہدی دی مجروح میاں کس حال میں ہو کس خیال میں ہو کل شام کو میرن صاحب روانہ ہوئے یہاں ان کی سسرال میں قصے سے کیا کیا نہ ہوئے ساس اور سالیوں نے اور بیوی نے آنسوؤں کے دریا بہا دیے خوش دامن صاحب بلائیں لیتی ہیں سالیاں کھڑی ہوئی دعائیں دیتی ہیں بیوی مانند صورت دیوار چپ جی چاہتا ہے چیخنے کو مگر ناچار چپ وہ تو غنیمت تھا کہ شہر ویران نہ کوئی جان نہ پہچان ورنہ ہمسائے میں قیامت برپا ہو جاتی ہر ایک نیک بخت اپنے گھر سے دوڑی آتی امام جامن علیہ السلام کا روپیہ بازو پر باندھا گیا گیارہ روپے خرچے راہ دیے مگر ایسا جانتا ہوں کہ میرن صاحب اپنے جد کی نیاز کا روپیہ راہی ہی میں اپنے بازو پر سے کھول لیں گے اور تم سے صرف پانچ روپے ظاہر کریں گے اب سچ جھوٹ تم پر کھل جائے گا دیکھنا یہی ہوگا کہ میرن صاحب تم سے بات چھپائیں گے اس سے بڑھ کر ایک بات اور ہے اور وہ محلے غور ہے ساس غریب نے بہت سی جلیبیاں اور تودۂ قلقند ساتھ کر دیا ہے اور میرن صاحب نے اپنے جی میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جلیبیاں راہ میں چٹ کریں گے اور قلقند تمہاری نظر کر کر تم پر احسان دھریں گے بھائی میں دلی سے آیا ہوں قلقند تمہارے واسطے لایا ہوں زنہار باور نہ کیجو مال مفت سمجھ کر لے لی جو کون گیا ہے کون لایا ہے کلو ایاز کے سر پر قرآن رکھو کلیان کے حرف گنگا جلی دو بلکہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان تینوں میں سے کوئی نہیں لایا واللہ میرن صاحب نے کسی سے نہیں مگایا اور سنو مولوی مظہر علی صاحب لاہوری دروازے کے باہر صدر بازار تک ان کو پہنچانے کو گئے رسم مشاعت عمل میں آئی اب کہو بھائی کون برا اور کون اچھا ہے میرن صاحب کی نازک مزاجیوں نے کھیل بگاڑ رکھا ہے یہ لوگ تو ان پر اپنی جان نثار کرتے ہیں عورتیں صدقے جاتی ہیں مرد پیار کرتے ہیں مشتحد السر سلطان العلما مولانا سرفراز حسین کو میری دعا کہنا اور کہنا کہ حضرت ہم تم کو دعا کہیں اور تم ہم کو دعا دو میاں کس قصے میں پھنسا ہے فقہ پڑھ کر کیا کرے گا طب و نجوم و حیات و منطق فلسفہ پڑھ جو آدمی بنا چاہے خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد امام یہی ہے مذہب حق علی علی کیا کر اور فارغ البال رہا کر مئی اٹھارہ سو اکسٹھ غالب